اعوذ باللہ السمیع العلیم من السیطان الرجیب من حمزیہ ونفخیہ ونفخی بسم الله الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب ہو گئے مؤمن اللہ لیلہم في صلاتہم خاشعون جو اپنی نماز میں آجزی کرنے والے ہیں والذینہم عنی لغوی معلیدون اور وہ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں لغو کاموں سے مو موڑنے والے ہیں والذینہم لزکاة فاعلون اور وہ جو زکاة ادا کرنے والے ہیں والذینہم لفروجہم حافظون اور وہ جو اپنی سرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فا انہم غیر مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک بنے ہیں ان کے دائیں ہاتھ تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں ہے تو جو اس کے سوا کوئی اور تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے حد سے بڑھنے والے ہیں وَیناحدن اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں وَلا اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں الام الوارسون یہی لوگ وارث ہیں اللہ خال جو وارث بنے کے وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس من ہمیشہ مِن اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من ہوئے پانی سے من تین مٹی سے جا نطف پھر ہم نے اسے ایک پترا بنا کر ایک محفوظ پر رکھا مضبوط جائے قرار میں رکھا فما خلق نل نطفا پھر ہم نے اس پترے اس نطفے کو ایک جمع ہوا خون بنایا فخلقنا اللہ کا تو ہم نے اس خون کو لوٹھڑا بنایا گوٹی لو کی ہڈیاں بنائی پھر, پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا خلقن آخرا پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کیا فتح بارک احسن الخالکین تو اللہ تعالی بہت بابرکت ہے جو تمام پیدا کرنے والوں میں سے خوبصورت اور بہتر پیدا کرنے والا ہے بعد کے ضرور والے یقینا ہم نے تم پر سات راستے بنائے غاف دین اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں ہیں وَأَنزلنا من مَا أَم بِقَدَرٍ فِي الْأَرْضِ اور ہم نے آسمان سے پانی کو ایک مقرر اندازے کے ساتھ اور یقیناً ہم اس کو لے جانے پر قدرت رکھنے والے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ تو ہم نے تمہارے لیے اس کے ذریعے باغات اگائے کھجوروں اور میوے کے اور انگوروں کے لکوں سی ہاسو اس میں تمہارے لیے پھل ہیں میوے ہیں کسیرا بہت زیادہ ماس اکولون اور اسے تم کھاتے ہو وہ تکر زمین توری سین اور درخت جو نکلتا ہے تورے سینا سے تمب جو کرتا ہے اور, کھانے والوں کے بھی. فی الانعام فی الانعام اور یقیناً تمہارے لیے چوپا میں ابرت ہے نسخی کم مٹونی ہاں ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے ولا کم فی ہا اور تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں بہت زیادہ وہ مینہا اور اس سے تم کھاتے ہو وہ علیہ ویسما لون اور اس پر اور کشتی پر تم اٹھائے جاتے ہو وی ہی اور یقینا ہم نے نرم کو عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سرداروں نے کہا ماحذا اللہ بشر کم یہ تمہارے جیسا ایک بشر ہی ہے يُرِيد يتفول وہ تم پر فوقیت فضیلت لے جانا چاہتا ہے وَلَو آ، وَلَو اللہ لأنزر اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا ماسلین ہم نے اس کے بارے میں اپنے پہلے آباء و اجداد میں کچھ نہیں سنا انا یہ تو صرف ایک آدمی ہے جس کو مدد کیجیے اس وجہ سے مجھے جسلا دیا ہے تو ہم نے اس کی طرف وہی کی الْفُلْكَ تُو ہماری کے سامنے ہماری وحی کے مطابق بنا فَإذا جاء نور پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور تن ابل پڑے فس لک سی ہا من کلنس تو ہر چیز میں سے دو قسمیں دو جوڑے یعنی نار ان کو سوار کر لے وہ اہلا اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ منصبہ اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ان یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں وَمَمْ مَعَكَ تو جب ت سوار ہو جائے اور وہ لوگ جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر سوار ہو جائے فکل الحمد اللہ تو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اللہ بھی ظالمین جس نے ہم کو نجات دی ہے ظالم قوم سے وقل اور کہ اے میرے رب مجھے ایسا اتار ایسا اتارنا جو بابرکت ہو خیر اور تو اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہے ان کے بعد اور زمانے کے لوگ پیدا کیے فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رسولاً منهم تو ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا کی اللہ کی عبادت کرو مالکم من الہ مالا تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے افالا تخن کیا تم ڈرتے نہیں وقال مالا من قومی کا فرو اور اس کی قوم میں سے ان کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا یا اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا وہ کردبرتی اور آخرت کی ملاقات کو انہوں نے جٹلایا وہیات دنیا اور ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کو بڑھایا ماں ہاضا اللہ بسر کم یہ تمہارے جیسا ایک بشر ہی ہے یا وہ اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو اور اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہونے ہی خاص رون تو یقیناً خسارا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے توڑا دو وا ادا ماں کیا وہ تم کو واضح دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے انکم مخرجون کہ بے شک تم نکالے جاؤ گے ہی ہی ہاتا ہاتا عدون دوری دوری ہے دوری ہے اس کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو انہیا اللہ دنیا نمو تو ہماری یہ تو صرف دنیاوی زندگی ہی ہے ہم اس میں مریں گے اور یہی جیئیں گے وما نحن اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں انہ راج اللہ کا ریبا یہ تو صرف ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم پر ایمان لانے والے یا اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں کالا رب سر اس نے کہا مر رب میری مدد کیجیے کہ انہوں نے مجھے جٹلایا ہے کالا فرمایا کہ تھوڑی ہی مدت میں یقیناً یہ ن... آ... پشمان ہونے والے نظامت اختیار کرنے والے ہو جائیں گے بِالحق، تو حق کے ساتھ آن پکڑا خج ال تو ہم نے ان کو ظالمین تو دوری ہے ظالم قوم کے لیے من بعدهم آخرین. پھر ہم نے ان کے بعد اور پیدا کیے ما تسبین کوئی امت اپنے وقت سے آگے نہیں بڑھتی اور نہ وہ اچھے رہتے ہیں ارسلنا رسولنا تطرا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے لگاتار جاء قدبوه। جب کبھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا تو, انہوں نے اسے جتلایا فأتبعنا بعدا هم بعدا تو ہم نے ان کے باغ کو باز کے پیچھے لگایا وجہ اور ہم نے انہیں باتیں بنا دیا کہانیاں بنا دیا سو ایسے لوگوں کے لیے دوری ہو جو ایمان نہیں ڈالتے تمام ہارون ابھی پھر ہم نے موسا اس کے بھائی حارون کو اپنی آیات اور واضح دلیل دے کر بھیجا فرعون و فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تکبر قوم عالین تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے لنا نا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہمارے غلام ہیں فقت دبو ہما فقانو من الم تو انہوں نے ان دونوں کو جٹلا دیا اور وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے کتاب اور یقینا ہم نے موسا کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائے اور ہم نے ابن مریم اور, اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا اور ہم نے ان کو ایک بلند زمین کی طرف جگہ دی جو قرار والی اور بہتے ہوئے چشمے والی تھی <سلام> اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو انی تعملون علیم یقینا جو تم عمل کرتے ہو وہ اسے خوب جاننے والا ہوں وہ اندی امت امتہا اور یقینا یہ تمہاری ایک ہی امت ہے وہ انارب کم اور میں تمہارا رب ہوں پتہ خون سو مجھ سے ڈروئی نہو ہو کر ٹکڑے ٹکڑے کر لیے کل ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے فضر ہوں غمرتی سونے ایک وقت تک ان کی غفلت میں رہنے دے ابونا کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں نصار فی ہم بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں بل یشعرون بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں هم من خشیت مشفقون یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں هم بی آیات اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے وا اتب ہوں اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال, میں کہ وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اولا خیرات یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں وهم سابقون اور یہی اس کی طرف سب کپ لے جانے والے ہیں آگے نکلنے والے ہیں اور ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق والین کتاب قبل حق اور ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے غفلت میں ہیں وَلَهُم أعنال من دون اور ان کے لیے اس کے سوا کام ہے اور وہ انہیں کو کرنے والے ہیں حتا کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ پکڑیں گے ادا هم تو وہ اچانک ہوں گے بل رہے ہوں گے آج نہ بل ہو یقیناً تم ہم سے مدد نہ کیے جاؤ گے یا ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہ دی جائے گی قد قانت آیا تھی تتلا علیکم یقینا میری آیات تم پر پڑی جاتی تھی فَقُمْ تُمْ عَلَى سون تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جایا کرتے تھے مستقبی نبی ہی اس کے ساتھ تقبر کرنے والے ہوتے تکبر کرتے ہوئے سامرن رن رات کو بےحدا گوئی کرتے اف علم دبر کیا انہوں نے بات پر غور نہیں کیا ام یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے آبا کے پاس نہیں آئی تھی علم یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں فہم لہوم ان تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں ام جنہ یہ وہ کہتے ہیں کہ اسے کوئی جنون ہے بل جا بالحقی بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے وہ اکثر للحق اور ان میں سے اکثر حق کو برا جاننے والے ہیں والا اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے لفاث منفی نہ تو یقینا سب آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کچھ بگڑ جائے بل اتائی نہ بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کے آئے ہیں فهم فهم عن تو وہ اپنی نصیحت سے منہ مو موڑنے والے ہیں ام خرجا یا تو ان سے کسی آمدنی کا مطالبہ کرتا ہے فخراج یوربی کا خیر تو تیرے رب کی آمدن بہتر ہے وہ خیر الرازی اور وہ رزق دینے والوں میں سے سب سے بہترین ہے وَإِنَّكَ إِلَى صِرَاطٍ مُتَّقِيم اور تو ان کو لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وَلَوْ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں جو تکلیف ہے اسے ہٹا دیں دور کر دیں للچوی تو مغون تو وہ اپنی سرکشی میں اسرار کریں اور بھٹکے پھریں گے نہ ہوں بالآبی اور یقیناً ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے ساتھ سمجھتا تو وہ اپنے رب کے لیے نہ گر گر آئے اور انہوں نے آجی اختیار نہ کی یا وہ اپنے رب کی طرف منتقل نہ ہوئے اور نہ ہی وہ گر گرائے فتح بابن لا بن شدید یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب والا کوئی دروازہ کھولا ادا ہوں چی مبلی تو اچانک وہ اس میں نہ امید تھے